رجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الحمد اللہ رب المین الرحمٰن الرحیم وسلاۃ وسلام علیٰ سلمسلیم امامل متقین خاطم نبین سئی و مولانا محمد و اصحاب اجمعیم چوتھے پارے کا آغاز بنی اسرائیل سے متعلق ایک تاریخی اور شرعی مسئلے کے بیان سے ہوتا ہے واضح کیا جاتا ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی یہ حقیقت تورات میں موجود ہے لیکن اہل کتاب اسے نظر انداز کرتے ہیں اس کے بعد امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا جو توحید خالص اور ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا نام ہے اسی زمن میں پہلے گھر یعنی خانہ کعبہ کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا یہ بیت اللہ انسانوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے مقام جیسی واضح نشانیاں ہیں جو شخص اس میں داخل ہوا اسے امان مل گئی اللہ نے صاحب استطاعت لوگوں پر اس گھر کا حج فرض قرار دیا اور جو اس حکم سے انکار کر وہ جان لے کہ اللہ تمام سے سے بے نیاز ہے کتاب سے خطاب کرتے ہوئے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالتے ہیں حالانکہ وہ خود اس کی حقیقت سے واقف ہیں مؤمنین کو سختی سے منع کیا گیا کہ وہ اہل کتاب کے کسی فریق کی بات مان کر اپنے ایمان سے محروم نہ ہو جائیں۔ انہیں اللہ کی آیتوں کو سننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کفر کی طرف لوٹنے سے باز رہنے کی تلقین کی گئی امت مسلمہ کو حکم دیا گیا کہ وہ تقویٰ اپنائے اور مسلمان ہی رہتے ہوئے موت قبول کرے سب کو متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے اور پھوٹ ڈالنے سے بچنے کا حکم دیا گیا اللہ نے ان کی دلی الفت جیسی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے انہیں آگ کے گڑے سے بچانے کا احسان عظیم یاد دلایا اس امت کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے انہیں ان لوگوں کی طرح ہونے سے منع کیا گیا جو واضح احکام آنے کے بعد بھی تفرقے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے قیامت کے دن کچھ چہرے سفید اور کچھ سیاہ ہوں گے یہ اس بات کا نتیجہ ہوگا کہ لوگوں نے ایمان لا کر کفر اختیار کیا یا نیکیوں پر ثابت قدم رہے اس کے بعد امت مسلمہ کو خیر العم قرار دیا گیا کیونکہ وہ امر بال معروف اور نہیں آنل منکر کا فریضہ انجام دیتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے اہل کتاب میں سے بعض ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر نافرمان ہیں۔ یہ کافر مؤمنین کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان پر ہر طرف ذلت مسلط کر دی گئی ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور مسلمانوں کی پناہ حاصل کر لیں تاہم اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اللہ کی آیتے پڑھتے سجدہ کرتے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں یہی لوگ نیکوکار ہیں اور ان کی کسی نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی مومنین کو خبردار کیا گیا کہ وہ اہل کتاب یا غیر مذاہب کے لوگوں کو اپنا راز دا اور گہرا دوست نہ بنائیں کیونکہ وہ ہر طرح کی کوتاہی اور فتنہ انگیزی میں لگے رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا ہے اگر ممنین صبر اور پرہیزگاری اختیار کریں تو ان کا فریب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس بات کا ایک اہم حصہ غزوہ احد کے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پر مشتمل ہے جنگ بدر میں اللہ کی مدد کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی تائید کی تھی یہاں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اگر آپ کا وصال یا شہادت ہو جائے تو کیا مسلمان الٹے پاؤں پلٹ جائیں گے یہ ایمان کی آزما ہے. اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے اور وہی اجر عطا کرنے والا ہے ان لوگوں کی خوب تعریف کی گئی جو راہ خدا میں لڑے اور ان پر آنے والی مشکلات پر صبر کیا نہ ان کی ہمت ٹوٹی نہ وہ کافروں کے آگے جھکے ان کی دعا تھی کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ کا نرم مزاج اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے اگر آپ تنخو اور سخت دل ہوتے تو صحابہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ انہیں معاف کریں ان کے لیے مخفرت طلب کریں کاموں میں ان سے مشورہ لیں اور پھر جب عظم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں یقیناً اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس کے بعد منافقین کی حقیقت اور ان کے نشاندہی کی گئی یہ جہاد سے جی چراتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور مسلمانوں کی مصیبت پر خوش ہوتے ہیں اللہ نے شہداء کو زندہ قرار دے کر ان کے لیے اپنے فضل سے رزق کا اعلان کیا اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خوشخبری سنائی کہ انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا سودی لین کی حرمت اور پھر تقویٰ جنت کی طرف سبقت لے جانے اللہ کی رحمت اور غصہ پی جانے والوں کی تعریف کی گئی ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو گناہ کر بیٹھنے کے بعد فوری طور پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور جان بوجھ کر گناہ پر اڑے نہیں رہتے یہی وہ لوگ ہیں جن کا سلا بخشش اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ نے جان و مال کی آزمائشوں کا ذکر کیا مومنین کو اہل کتاب اور مشرقین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی لیکن انہیں صبر اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اہل کتاب سے عہد لیا گیا کہ وہ کتاب الہی کے احکام کو کھول کر بیان کریں اور اسے نہ چھپائیں لیکن انہوں نے اسے بس پشت ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت حاصل کی آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات اور دن کی آمد و رفت عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں وہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے بچانے گنا معاف کرنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانے کی دعا کرتے ہیں اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہر نیک عمل کرنے والے مرد اور عورت کو بہترین بدلہ دینے کا وعدہ کیا اس سورہ کا اختتام مؤمنین کو ثابت قدمی استقامت اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین پر ہوتا ہے اسی بارے میں اس کے بعد سورہ النساء کا آغاز ہوتا ہے یہ سورا معاشرتی زندگی کی تشکیل خاندانی نظام کی اصلاح حقوق بعد کی تفصیلات پر مبنی ہے آغاز تمام انسانوں کو ان کے پروردگار سے ڈرنے کی تلقین سے ہوتا ہے جس نے انہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرنے اور رشتہ داریوں کے حقوق پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے یتیموں کے مال کے تحفظ کی تاکید کی گئی کہ ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے اور اسے برے مال سے نہ بدلا جائے یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکنے کے خوف سے دوسری عورتوں سے دو تین یا چار تک نکھا کی اجازت دی گئی مگر شرط ایک رکھی گئی کہ ان کے درمیان عدل کیا جا سکے ورنہ ایک ہی بیوی پر اتفاق کرنے کا حکم دیا گیا عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دینے اور بے عقلوں کو ان کا مال نہ دینے کی ہدایت کی گئی یتیموں کی پرورش اور ان کی عقل کی پختگی کے بعد ان کا مال گواہوں کے سامنے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا میراث کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے جس میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ مقرر کیا گیا بیٹوں بیٹیوں ماں باپ شوہر بیوی بھائی اور بہنوں کے حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں یہ احکام وسیعت کی تعمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد نافذ ہوں گے ان حدود کی خلاف ورزی سے منع کیا گیا بدکاری کے مرتکب افراد کے لیے سزا کا ذکر کیا گیا عورتوں کے لیے چار گواہوں کی شرط اور گھر میں بند رکھنے کا حکم ہے جب تک اللہ کوئی اور زبیل پیدا نہ کرے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے اور نا دانستہ طور پر برائی کر بیٹھنے والوں پر اللہ کی مہربانی کا ذکر ہے جبکہ وہ لوگ جو ساری عمر برائی کرتے ہیں اور موت کے وقت توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ان کے حقوق کا تحفظ ان سے زبردستی وراثت حاصل کرنے کی ممانعت اور انہیں تکلیف میں رکھنے سے منع کیا گیا اگر بیوی بی پسند ہو تو بھی اچھے طریقے سے رہنے سہنے کی تلقین کی گئی کیوں کہ ممکن ہے کہ اللہ اسی میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے دیا ہوا مال واپس لینے کی ممانعت اور پختہ اہد کی پاسداری کا حکم دیا گیا ان تمام احکامات کا مقصد ایک پاکیزہ اور پور معاشرے کی تشکیل ہے وہ صلی اللہ علیہ خیری خل کی ہی سید مولانا محمد و اصحب اجمائین برحمت